امیر المین حضرت علی علیہ السلام نیج البلا کے خطبہ 93 میں ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اس وقت بھیجا کہ جب لوگ حیرت و پریشانی کے عالم میں گم کردہ رہا تھے اور فتنوں میں ہاتھ پیر مار رہے تھے نفسانی خواہشوں نے انہیں بھٹکا دیا تھا اور غرور نے بہکا دیا تھا اور بھرپور جہالت نے ان کی عقلیں کھو دی تھی اور حالات کے ڈامر ڈول ہونے اور جہالت کی بلاؤں کی وجہ سے لوگ حیران و پریشان تھے چنانچہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سمجھانے بجھانے کا پورا حق ادا کیا خود سیدھے راستے پر جمے رہے اور حکمت و دانائی اور اچھی نصیحتوں کی طرف انہیں بلاتے رہے